ص اللہ تعالیشان حبیب و نبی انََََََََََ ای اللّہ سلعم نبى ياين اعمن صلى وسلم على تسليمہ مولانا محمد وصحب وبارم صلاحت عليق رسول الله صلہ تعال وسلم عزيزہ نگرامى اولاد الله رب العزت ایک عظیم ترین نعمت ہے اللہ تبارہ کا مطالعہ سورت القحت میں ارشاد فرماتا ہے دنیاوی زندگی کی زینت ہے جس انسان کے پاس گزر بسر کے لیے سامان نہ ہو اس کی زندگی میں کوئی رونق نہیں ہوتی ہے یوں ہی اگر کوئی شخص شادی شدہ ہو اور اس کے گھر میں اولاد نہ ہو تو اس گھر میں بھی کوئی رونق نہیں ہوتی ہے اس کے بر خلاف جس انسان کے پاس گزر بسر کے لیے سامان ضرورت ہے اور جس گھر میں اولاد ہوں بچے ہوں اس گھر میں بڑی رونق ہوتی ہے اسی کو اللہ نے فرمایا کہ المعرو ولبنہ زینت الحیات دنیا کے مال اور اولاد یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہے پرانے پاک میں اللہ تبارکہ وطالعہ نے اولاد کا متعدد مقامات پہ ذکر کیا ہے انبیاء کے کی زندگیوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ان کی میں انبیاء رام وہ تھے کہ جن کو عام طور پہ جیسے اولاد دوسروں کو عطا ہوتی ہیں ویسے اولاد عطا ہو گئی جبکہ بعض انبیاء کے ایسے بھی تھے کہ جن کو ایک عمر تک ایک جن کو کافی عمر ہو جانے کے بعد بھی اولاد نصیب نہیں ہوئی تو ان لوگوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے پروردگار تو ہمیں اولاد کی نعمت سے سرفراز فرما انبیاء کرام کا اولاد کے لیے دعا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اولاد ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کو مان کر کے حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور جب اللہ تبارک و تعالی نے ان انبیاء کرام کو کہ جنہوں نے اولاد کے لیے دعا کی تھی جب انہیں یہ خبر دی کہ ان قریب آپ کو اولاد ہونے والی ہے تو رب کائنات نے قرآن پاک میں جن آیات کو ذکر فرمایا تو جو جملہ استعمال کیا گیا ہے وہ جملہ بشارت کا ہے جب ہم کسی کو اطلاع دیتے ہیں تو اطلاع دینے کو خبر کہا جاتا ہے لیکن جب جب ہم کسی کو اچھی خبر دیتے ہیں تو اچھی خبر دینے کو خوشخبری سنانے کو عربی میں بشارت کہتے ہیں تو رب کائنات نے حضرت ذکریہ علیہ السلام کو کہ جن کو اولاد نہیں تھی جب ان کو اولاد کی خبر دی گئی تو قرآن کہتا ہے کہ فناست الملائق تو وہ وقائمی یوسلیف المحرا ان اللہ یوبشر کا کہ جس وقت حضرت ذکریہ محراب میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے اس وقت ملائکہ یعنی حضرت جبریل امین جو اللہ کی جانب سے بھیجے گئے تھے انہوں نے آکر کے خوش خوشخبری سنائی تو قرآن وہاں پہ کہتا ہے کہ ان اللہ by by Please, کی یہ بہت بڑی خوشخبری ہے اور جس کے گھر میں اولاد ہوتی ہے لوگ محسوس کرتے ہیں کہ اس گھر میں خوشیوں کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے ہر چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے ہر دل کو سرور ملتا ہے ہر آنکھ کو پہ ٹھنڈک پہنچتی ہے تو رب کائنات نے اولاد کا جہاں ذکر کیا ہے تو وہاں پہ بشارت کا لفظ استعمال کیا ہے حضرت ذکریہ کی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت سارہ سے کوئی اولاد نہیں تھی انہوں نے بھی رب کی بارگاہ میں یہ تمنا ظاہر کی قرآن کہتا ہے کہ بمراۃ کامتن حرارا کو رب کائنات نے اولاد عطا فرمائی قرآن نے اس کا ذکر کیا تو وہاں پر بھیارت کو رہا ہے کہ کسی کے گھر میں اولاد ہو جائے تو یہ اس کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے اور جب یہ اللہ کی جانب سے ایک عظیم ترین نعمت ہے تو اس نعمت ہمیں قدر کرنے کی ضرورت ہے اب دیکھیے اللہ کی اس نعمت کو ہم کیسے استعمال کریں گے نعمت تو بہت سارے لوگوں کو ملتی ہے لیکن نعمت کے قدردہ بہت کم ہوا کرتے ہیں رب کائنات نے جو اولاد عطا فرمائی ان اولاد کو کی ہم کیسے تربیت کریں گے ان کی ہم کیسے صحیح رہنمائی کریں گے یہ بھی قرآن ہمیں بتلاتا ہوا نظر آتا ہے حضرت زکریہ علیہ السلام نے جس وقت اولاد کے لیے دعا کی تھی تو ان کی دعا میں قرآن پاک میں یہ مذکور ہے کہ انہوں نے یہ دعا کی کہ ربی حبلی مل لدن کا کہ اے پروردگار تم مجھے نیک اولادا فرما یعنی yani جب کسی اللہ جو اولاد مجھے ہونے والی ہے جو اولاد مجھے عطا ہونے والی ہے اس اولاد کو نافرمان مت بنانا بلکہ اس اولاد کو فرما بردار اور اطاعشار بنانا تو اولاد کے حوالے سے انسان کو ہمیشہ فکر مند رہنے کی ضرورت ہے بچوں کی پیدائش سے پہلے بھی دعا کرے بچے پیدا ہو جائے تب بھی دعا کرے اور جب دنیا سے جائے تو جاتے جاتے یہ نصیحت کر کے جائے کہ اے میرے بچوں تم میرے بعد راہ حق پہ قائم رہنا اور سراط مستقیم پر گامزن رہنا یہ جو میں کہہ رہا ہوں, یہ کی تعلیمات سے ہیں اور, قرآن پاک میں یہ ساری باتیں ہیں اور یہ ساری باتیں میں آج آپ کو اپنی تقریر میں سنانا چاہوں گا امبیائی کے رام نے اولاد کے ہونے سے پہلے اولاد کے حق میں دعا کی حضرت ذکر نے پرانے پاک میں دو جگہ ان کا ذکر ہے اولاد کے حوالے سے ضروری طیبہ ضروریت طیبہ یعنی نیک اولاد کی انہوں نے دعا کی اور دوسرے مقام کے قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے کی بارگاہ میں اس طور پہ دعا کی کہ ربی حبلی مل کا ولییا و سنی وری سمی نال یاقوال ربی رضیہ کہ حضرت ذکریہ علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار تو مجھے ایسی اولاد عطا فرما ایسا بیٹا عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو آل یعقوب کا بھی وارث ہو اور اس بیٹے کو اس بچے کو, اس, جانش, اس بچے بچے کو کو جو میرا جانشی ہونے والا ہے تو اسے اپنا محبوب بنا دے اسے اپنا مقبول بنا دے اور اس سے تو راضی ہو جا حضرت ذکریہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے اس وقت دعا کر دی جب کہ ابھی وہ عالم وجود میں آئے ہی نہیں تھے ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے اور دعا بھی کتنی اچھی کی دعا کر دیتا ہے اکبر اللہ کی معمولی سی رضا دنیا اور آخرت کی تمام کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے یعنی حضرت زکریہ علیہ السلام نے جب رب کی بارگاہ میں دست سوال پھیلایا اپنے لیے اپنے اولاد کے لیے دعا کی تو ایسی جامع دعا کر دی اور ایسی عظیم ترین نعمت کو مانگ لیا کہ اللہ کی معمولی خوشی دنیا تو حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا ہمیں یہ تعلیم دے رہی ہے کہ ہمیشہ ہم اولاد کے حوالے سے فکر مند رہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ان کے حق میں دعا کریں قدر قدر Please, ربنا انتا انتا ہم کعبہ تعمیر ضرور کر رہے ہیں لیکن اس کا طواف کرنے کا طریقہ اور مناسب حج کو ادا کرنے کا طریقہ تو ہمیں عطاق ہمیں سکھلا دے اور آگے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں تو ہماری توبہ کو قبول فرمالے حضرت عبراہیم زکر... علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کے حق میں دعا کی اور ایک اور مقام پہ ان کی دعا ہے کہ وہ قرآن, قرآن پاک میں یہ دعا مذکور ہے اور یہ اکثر لوگوں کو یاد بھی ہے کہ رب جعل نی مقیمت ومن و من ربنا و تقبل دعا this file made Please, पार पार कि जब तक وہ دھرتی پہ رہے وہ تیری بارگاہ میں اپنا سر نیاز کھم کرتی رہے اور تیرے گزور دستے سوال اٹھاتی رہے اور تیری بارگاہ میں آ کر کے ناز گندگی پیش کرتی رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے حق میں دعا کی اور جب اولاد دنیا میں جب بچے پیدا ہو جائے اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے قرآن نے اس کو ذکر کیا حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں ان کی ملادت کا واقعہ قرآن پاک میں ہے کہ جس وقت حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی تو ان کے والد گرامی جن کا نام عمران تھا اور جن کے نام پہ قرآن پاک میں ایک مستقل صورت آل عمران کے نام سے مذکور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا This, This file made, made by the trial version, the version the of advanced audio compressor audio. خدا کی بارگاہ میں دعا ہے بکا بزرگی کا نام میں مریم رکھتی ہوں اور میں اس بچی کو اور اس بچی سے ہونے والی تمام اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں اور شیطان رضیب سے تیری پناہ مانگتی ہوں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم پیدا ہوئی تو حضرت عمران کی جو بیوی تھی یعنی حضرت مریم کی جو والدہ تھی انہوں نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی اور اپنی بچی کو اللہ کے امان میں دے دیا اور شیطان سے پناہ مانگ لی حدیث پاک میں ہے کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان آ کر کے اس بچے کو مس کرتا ہے اس کے بعد وہ بچہ چیختا چلاتا ہے لیکن اس دھرتی پہ ایک ایسا حضرت مریم کی وہ ذات ہے حدیث پاک میں ہے کہ ان کو شیطان نے کبھی مس نہیں کیا اسی لیے کہ جب ان کی ولادت ہونے والی تھی تو ولادت سے پہلے پہلے ہی ان کی والدہ خدا کی بارگاہ میں یہ عرض کر دیا تھا کہ انی عوذ بحبك وبذریتها من الشیطان الرجیم کہ مریم کو شیطان نے ہاتھ نہیں لگایا اور مریم کے ساتھ ساتھ ان کے بیٹے حضرت عیسی علیہ السلام کو بھی شیطان نے ہاتھ نہیں لگایا تو جب بچہ پیدا ہو اس وقت بھی ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے اور جب بچے پیدا ہوں تو بچوں کے نام بڑے اچھے رکھے جائے حضرت ذکریہ علیہ السلام کو جو بچہ پیدا ہوا ان کا نام کیا تھا قرآن کہتا ہے کہ ان کا نام یحییٰ تھا اور قرآن کہتا ہے یہ ایسا مبارک نام ہے کہ ایسا مبارک نام کسی اور کو ان سے پہلے نہیں دیا گیا و غمرہ حدیث پاک کے الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے بہترین نام عبداللہ اور عبدالرحمن ہیں اللہ, اللہ کی بارگاہ میں سب سے بہترین نام عبداللہ اور عبدالرحمن ہیں اور خدا کی بارگاہ میں سب سے سچا نام حارث اور ہمام ہیں حارث کا معنی ہوتا ہے کاشتکاری کرنے والا اور ہمام کا معنی ہوتا ہے جس کو غم لاحق ہو جو پریشان ہو تو کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اپنے روزی روٹی کا انتظام نہ کرتا ہو اور کوئی ایسا نہیں ہے جو کبھی گمزادہ نہ ہوتا ہو اسی لیے حدیث الحرص الحمام کے سب سے صحیح نام اور سچے نام ہارث اور ہمام ہے اور آگے آپ نے ارشاد فرمایا اک بہا مر فام بدمز کا باعث دوسروں کے لیے بھی درد سر رہے گا تو قرآن ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ جب ہمارے گھر بچے پیدا ہو تو ہم ان بچوں کے نام بڑے اچھے اچھے رکھے اس کے آگے دیکھیے کہ قرآن پاک میں بہت سارے امبیائی کے کا ذکر ہے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے ان کی اولاد کا ذکر ہے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بچوں کی کیسے تربیت کی حضرت آدم کی ویسے تو ہم سبھی لوگ ان کی اولاد ہے لیکن جو ان کی سب سے پہلی اولاد ہے جن کا ذکر قرآن پاک میں سورہ معاہدہ میں ہے وہ یہ ہے کہ ایک حابی اور ایک قابل یہ واقعہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا جس وقت حضرت آدم علیہ السلام اس اس دنیا پہ کے لیے نسل انسانی کو فروغ دینے کے لیے صرف ایک ذریعہ تھا وہ یہ تھا کہ رب کائنات کی قدرت سے حضرت رضی اللہ تعالی کو ہر مرتبہ دو بچے پیدا ہوتے تھے جس میں سے ایک مذکر ہوتا ایک مرد ہوتا اور ایک عورت ہوتی اس کے بعد و تناسل اور نکاح کا سلسلہ یہ ہوتا کہ پہلی مرتبہ کے رشتے میں جو مرد ہوتا اس کو دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے جوڑے میں سے بچی سے نکاح کر دیا جاتا اور اسی طریقے سے ادھر جو بچہ پیدا ہوتا اسے پہلے والی بچی سے نکاح کر دیا جاتا یہ طریقہ اس زمانے میں قائم تھا لیکن اس طریقے کو توڑنے کے لیے انہی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے نے یہ چاہا کہ میں اپنا نکاح اپنی سگی بہن سے کر لوں تو اس موقع پہ حضرت علیہ Please, سے باخبر کرتے ہوئے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم میرے سامنے شریعت کے حکم کو پامال کرو بلکہ شریعت کا حکم جو ہے اسی حکم کو مانو لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ نکاح کرے گا جس کی قربانی رد کر دی جائے گی پھر اس کے بعد وہ پورا واقعہ پرانے پاک میں مذکور ہے اس واقعے کے ذریعے سے میں آپ کو یہ ذہن دینا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے گھر میں ہمارے سامنے ہماری اولاد کتنی مرتبہ شریعت متحرہ کی پامالی کرتی ہے لیکن ہم ہیں کہ ہمارے چہرے پر بالکل ہم, ہم ہیں کہ ہمارے دل پہ کچھ بھی نہیں گزرتا اور ہم ایک لمحے کے لیے محسوس نہیں کرتے کہ ہماری اولاد ہمارے سامنے شریعت کے خلاف ورزی کر رہی ہے طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے سنت کی پابندی کا تمہاری اولاد کبھی بھی شریعت کے راستے سے ہٹتی ہے تو ان کو شریعت کے راستے پر گامزن کرنے کوشش کرو حضرت نور علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا کے بیٹے کا ذکر کیا حضرت نو علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دین حق کی طرف بلایا اور جب وہ آخری لمحہ تھا کہ جس میں حضرت نو علیہ السلام کشتی پہ سوار ہو چکے تھے ان کا بیٹا سامنے آیا ہونے والا تھا. اس موقع پر بھی آخری لمحے میں بھی حضرت نو علیہ نے اپنے بیٹے کو دین کی طرف اور کہا کہ یا وہ نہیں یارکم مانا چھوڑ دو اور تم میرے ساتھ ہو جاؤ مسلمان ہو جاؤ نجات پا جاؤ گے لیکن اس نے کہا حضرت نوح کا بیٹا کہتا ہے کہ میں اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا قرآن کہتا ہے کہ یہ پہاڑ ہی نہیں رہے گا تو پہاڑ پہ چڑھنے والے کہاں سے بچیں گے پھر اس کے بعد ایک موج آئی جو باپ بیٹے کے درمیان حائل ہو گئی حضرت نوح تو نجات پا گئے لیکن ان کا بیٹا فرعون غرقاب ہو گیا اس واقعے سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کی زندگی کے آخری لمحے تک تربیت کرنے کی ضرورت ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی اولاد کا قرآن میں ذکر ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی دو بیٹیوں کا قرآن میں ذکر ہے اور قرآن مدین کی طرف روانہ ہوئے ایک مقام پہ پہنچتے ہیں وہاں پہ آپ نے یہ دیکھا کہ یہ کنواں ہے اور اس کنویں سے بہت سارے لوگ پانی بھر کے لے جا رہے ہیں جو طاقتور لوگ ہیں وہ پہلے کنویں سے پانی نکالتے ہیں اپنے جانوروں کو سیراب کرتے ہیں لیکن جو کمزور لوگ ہیں وہ بعد میں جاتے ہیں لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کی جو دو بیٹیاں ہیں رب کائنات میں اور حضرت حضرت شعیب علیہ السلام کی جو دو بیٹیاں ہیں حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی دونوں بیٹیوں کو بات دامنے کی عفت کی اور مردوں سے دور رہنے کی مردوں سے اختلاف نہ کرنے کی وہ عمدہ تعلیم دی کہ جب تک مرد پانی بھر رہے ہوتے ہیں وہ عورت بچیاں وہ عورتیں وہ بیٹیاں کبھی بھی قریب نہیں جاتی بلکہ قرآن کہتا ہے کہ انی سلام مقابلے میں دو بچیوں کو دیکھا کہلانے کے لیے کنویں کے قریب اس وقت تک نہیں جاتے ہیں جب تک کہ مرد اپنے سارے کاموں سے فارغ ہو کر کے ہمارے لیے میدان خالی نہیں چھوڑ دیتے یہ پاک دامنے کی تعلیم کس نے دی تھی حضرت شعیب علیہ السلام نے دی اس کے بعد حضرت علیہ السلام نے پانی بھرا ان کے دونوں بکریوں کو سیراب کر دیا اس کے بعد وہ دونوں بچیاں اپنی بکریوں کو لے کر کے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی حضرت شعیب نے پوچھا کہ آج خلاف معمول کیسے جلدی آ گئی تو وہ کہتی ہے کہ وہاں پہ ہم نے ایک سالے انسان قرآن نے اس عورت کے اس بچی کے آنے کا ذکر کیا تو اس طور پر ذکر کیا کہ فضا ہوما تمشی السط ان کا لیجیے ماست یہ ایک بچی راستہ چل رہی ہے یہ ایک بچی حضرت مسا علیہ السلام کے پاس آ رہی ہے حضرت شعیب کے گھر سے کنویں کے پاس آ رہی ہے راستہ چلنے کا کیا طریقہ ہے اس بچی کے شرم و حیا کا کیا عالم ہے قرآن شہادت دے رہا ہے کہ بچی آ رہی ہے شرم و حیا کا پیکر بن کر کے آ رہی ہے بچی آ رہی ہے حضرت موسا سے کہتی ہے کہ فضا ہوا انتہائی شرم کے ساتھ آئی شرماتی آئی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کو میرے والد بزرگوار طلب کر رہے ہیں یہ عورت کا, یہ بچی کا زندگی گزارنے کا کیا طریقہ بچیوں کو پاک دامنی کی اور مردوں سے دور رہنے کی ایسی عمدہ تعلیم فرما دی کہ کام میں اگر تاخیر ہو تو وہ تاخیر کو برداشت کر سکتی ہے تربیت کی ایک جھلک تھی اسی طریقے سے آپ پرانے پاک پہ پر غور کرتے چلے جائیے حضرت حضرت یاقوب علیہ السلام ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں حضرت یوسف اپنے حضرت یعقوب اپنے بیٹے یوسف سے کہتے ہیں کہ میرے بیٹے جو تم نے خواب دیکھا ہے وہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا اس لیے کہ لا تقیدہ تمہارے خلاف ریشہ گے لہذا تم اپنا خواب ان سے بیان مت کرنا حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں حضرت یاقوب علیہ السلام یقینا مخلص تھے لیکن ایسا نہیں کہ صرف انہی کے حق میں ان کا اخلاص تھا بلکہ یہ ایک باپ کو اپنی اولاد سے کتنی محبت ہونا چاہیے قران اس کو بیان کرتا ہے کہ ابتدائے امر میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو یہ تنبیہ کی کہ اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا پھر اس کے بعد پورا واقعہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا قران پاک میں ہے اس پورے واقعے کے بعد اخیر میں है کہ جب ان بھائیوں نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا اقبال لیا تو سب اپنے والد و بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ خدا کی بارگاہ میں دعا کر دیجئے کہ اللہ ہم سب کو معاف کر دے یقیناً ہم نے بہت بڑی غلطی کی بہت بڑا, بڑا گنا کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں لكم تم سب لوگوں کے حق میں استغفار کروں گا اور میرا پروردگار سب کو معاف کرنے والا مہربان ہے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ یہ باپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ اپنے اولاد کے حق میں مغفرت کی دعا کرے اس لیے کہ باپ کی جو دعا ہوتی ہے وہ اولاد کے حق میں کبھی رد نہیں کی جاتی اگر باپ اپنے اولاد کے حق میں خیر کی دعا کر دے بھلائی کی دعا کر دے بہتری کی دعا کر دے تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے اسی لیے ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ جب بھی وہ دعا کرے, تو دعا کرے. دیکھ Please, کرنا چاہوں گا حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ حضرت رکمان حکیم بہت مشہور ہیں ان کو کون نہیں جانتا ان کی حکمت کی باتیں قرآن پاک میں مشکور ہیں انہوں نے اپنے اولاد کی تربیت کی اپنے اولاد کو سمجھایا کس طور پہ سمجھایا قرآن کہتا ہے عز قال لطمان البنی وہ ہوا یا دنیا لاطو شک بلا ان شرکا ظلم عظیم حضرت لقمان نے اپنے بچوں کو سمجھایا اپنے بیٹے کو سمجھایا توحید کا درس دیا اور کہا کہ اے میرے بیٹے تم ایک اللہ کو مانو اللہ کے سوا کسی کو مت مانو روایتوں میں ہیں کہ حضرت یاپوبال, حضرت الکمان کے بیٹے ان کے والد بزرگوار کی نصیحت سے پہلے کافر تھے مشرک تھے لیکن جب باپ نے نصیحت کی تو ان کی نصیحت کی وہ تاثیر تھی کہ وہ نصیحت دل کئی نصیحتیں کی ایک نصیحت یہ تھی کہ یا یا اقم الصلاه وامر بالمعروف ونهى عن المنکر واصبر على ما اصابک اے میرے بیٹے تم نماز ادا کرتے رہنا لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا لوگوں کو برائی سے روکنا یہ سلسلے میں اگر کوئی بھی مصیبت درپیش ہو تو خندہ پیشانی سے اس مصیبت کا استقبال کرنا اور صبر سے کام لینا اگے ارشاد فرمایا کہ لا تصعر خدک للناس ولا تمشف الارض مراھا اگر کسی مسلمان سے کسی انسان سے تمہارا سامنا ہو جائے تو تکبر کے ساتھ اپنا مت لینا اور کبھی بھی اترا کر کے مت چلنا اور جب جب راستہ تو تو کے ساتھ چلو اور جب کسی سے بات بات کرنا ہو میں یہ ساری قرآن پاک قرآن حضرت لکمان کی ہے اور یہ نصیحتیں کس کے لیے نصیحت اولاد کے لیے ہے. آج ہر باپ سوچے کہ وہ اپنے بیٹے کو کیسی نصیحت کرتا ہے کیا کوئی بات ایسا بھی ہے جو اپنے بیٹے سے یہ کہتا ہو کہ بیٹے کبھی بھی نماز مت چھوڑنا کیا ایسے بات ہمارے پاس موجود ہے جو اپنے بچوں کو یہ بتاتے ہو کہ اے میرے بچے امر بالمعروف و نہیں انل المنکر کا فریضہ انجام دینا اے میرے بیٹے جب بھی کوئی مسلمان تمہارے سامنے آئے جب بھی کوئی انسان تمہارے سامنے آئے تو اس کے تکبر کے ساتھ مت پیش ہمیشہ پست آواز میں بات کرنا سنجیدگی کے ساتھ راستہ چلنا یہ ساری نصیحتیں یہ ایک باپ کو اپنے اولاد سے کرنے کی ضرورت ہے یہی قرآن ہمیں سکھلا رہا ہے اب دیکھیے دس فارمیل ہم سب پلیز now فخر آدم <سلام> و رب کائنات نے اپنی بیٹیوں کو اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے گھر کی عورتوں کو اس بات کا حکم دے دو انہیں اس بات کی تعریف دے کہ وہ ہمیشہ پردے کا کرے اور ہمیشہ پردے کی پابندیوں میں رہے قرآن حضور کو اس بات کا حکم دیا کہ اے نبی آپ اپنے اولاد کی تربیت کیجیے اور تربیت کا طریقہ کیا ہے تربیت کس چیز کی ہے عورت کو تربیت دی جائے بچی کو تربیت دی جائے بیٹی کو تربیت دی جائے، बाहर रहने की تلقین کی جائے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قران پاک میں رب کائنات نے حکم دیا کہ اپ اپنی بیویوں کو اپنے بچوں کو اور مسلمانوں کی گھروں کی عورتوں کو اس بات کا حکم دے دے اور انہیں اس بات کی تلقین کر دے کہ وہ ہمیشہ پردے کا التزام کریں قران پاک سے میں نے یہ ایتیں اپ کے سامنے اس لیے پیش کی کہ آج ہر باپ کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اس کے گھر میں اولاد ہو لیکن کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے گھر میں جو اولاد ہو ان اولاد کے حوالے سے ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں ہوتی ہے قران کریم کی روشنی میں اپ نے ملاحظہ فرمایا کہ انبیاء کرام کو اولاد تھی انبیاء کرام اپنے اولاد کی تربیت کیا کرتے تھے تو ان کی تربیت یہ تھی کہ ہمیشہ انہیں نماز کی طرف بلاتے تھے توحید کی طرف بلاتے تھے خیر کی طرف بلاتے تھے اس طرح میں باڈ ٹرائل ورژن اف ایڈوانس اڈیو کمپریسر کے حوالے سے یہ مشکور ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے تمام اولاد کو بلایا اور اس کے بعد پوچھا کہ ماں تابدون میں دنیا سے جا رہا ہوں میرے جانے کے بعد تم کس کی بندگی کرو گے تو ان لوگوں نے کہا ناد الح کا و الح آبائی کا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کہ ہم آپ کے ہم اس رب کی بندگی کریں گے جو آپ کا رب ہے ہم کی بندگی کریں گے جو حضرت ابراہیم کا رب ہے ہم نصرب کی بندگی کریں گے جو حضرت اسماعیل کا رب ہے ہم کی بندگی کریں گے جو حضرت, حضرت اسحاق کا رب ہے یعنی انبیاء کرام نے اپنی زندگی میں تو اپنے اولاد کو حق کی طرف بلایا ہی تھا لیکن جاتے جاتے اپنے اولاد کو یہ وصیت کی کہ جب تک تم اس دنیا میں رہو فارمی چویل ویژن ایو اتنیا زندگیار کرتے رہو اور اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اپنے نازل، اپنا ناز غلامی پیش کرتے رہو یہ امبیائی کرام کا طریقہ تھا اولاد کے حوالے سے اگر ہم اولاد کی صحیح تربیت کرتے ہیں اس کا فائدہ ہمیں ہوگا اگر ہم اولاد کی صحیح تربیت نہیں کریں گے اس کا نقصان ہمیں ہوگا اس کو بھی آپ قرآن کریم کی روشنی میں ملاحظہ فرمائیں کہ جب باپ نیک ہوتا ہے اور ہم خود سدھر جائے تو اس کا فائدہ ہماری اولاد کو ہوگا اگر ہم خود بگڑ جائے اس کا نقصان ہماری اولاد کو ہوگا یہ ساری باتیں یہ چاروں تضیے پرانے پاک کی روشنی میں ملاحظہ فرمائے باپ نیک ہو تو بیٹوں کو فائدہ ہوتا ہے قرآن اس کا ذکر کرتا ہے سورت القحف میں کہ حضرت خضر علیہ ایک گزر رہے تھے رحمت اس دیوار کو میں نے اس لیے سیدھا کر دیا کہ اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ تھا اور وہ خزانہ ان کے دو بچوں کا تھا اور ان دو بچوں کے خزانے کو رب کائنات میں محفوظ رکھنا چاہا اور محفوظ رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ وکانہ ابو ہما صالحہ ان دونوں بچوں کا کو کو کوئی خاص عمل نہیں تھا بلکہ ان دونوں بچوں کے جو باپ تھے وہ باپ نیک تھے ان دونوں بچوں کا باپ بڑا نیک تھا رب کائنات کو اس کی نیکی اتنی پسند آگئی کہ اس نیکی کی برکت سے رب کائنات اس کی پوری اولاد میں برکت رکھ دی اس باپ کے نیک ہونے کی وجہ سے ان ب advance audio compressor khazane ko mehfooz kiya us khazane ke haath se us khazane ko mehfooz rakh kar ke Hazrat Khidr Alaihis Salam ke zariye se us deewar ki hifazat farmayi jiske niche in dono ka khazana tha baap agar naik ho bete ko fayda ho raha hai aur agar beta naik ho to baap ko kya fayda hoga hadith e paak mein hai ke izamatul insan inqata aamaluhu illa min salas min sadaqatin jariyah min ilmin yuntafa bihi دکان ہو جائے تو اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے لیکن تین ایسے ہیں کہ جن کا فائدہ من ملتا رہے گا اور اگر آپ نے کوئی ایسا علمی کارنامہ انجام دیا اگر آپ نے اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو نیک بنا دیا اور وہ نیک اولاد آپ کے ہاتھ میں دعا کرتی رہے تو جب تک اولاد دعا کرتی رہے گی جب تک اولاد نیک کام کرتی رہے گی ان نیک کاموں میں آپ کا بھی حصہ رہے گا اور آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا پتہ چلا کہ اولاد نیک ہو تو باپ کو فائدہ ہوگا اور اگر بات نیک ہو تو اولاد کو فائدہ ہوگا اور اس کے بعد دو باتیں رہ جاتی ہیں کہ اگر بات برا ہو تو اولاد کو بھی کبھی خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے اور اگر اولاد بری ہو تو باپ کو بھی خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے پرانے پاک میں حضرت نو علیہ السلام کی یہ دعا ہے کہ حضرت نو علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ ربی الارض من کافی نیارہ اب کوئی کافر نہ رہے آگے ارشاد فرماتے ہیں آگے دعا کرتے ہیں ان کا ان تدر ہوں یو دلو عبادت ولا یہ لو اللہ فاجرا یہ اتنے سرکش ہو چکے ہیں اتنے نافرمان ہو چکے ہیں کہ اگر یہ باقی رہیں گے ان کی اولاد ہوگی تو اولاد بھی اسی روش پہ چلے گی جس روش پہ باپ چل رہا ہے جب باپ نیک نہیں ہوا تو ان کے گھر میں پلنے والی اولاد کیسے ہو گمرہ ہوگا جب باپ مشرق ہے تو بیٹا بھی اسی روش پہ چل کے گمراہ ہوگا یہ کوئی قاعدہ کلیا نہیں ہے لیکن ایسا ہوتا ہے کہ جو جس کے گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ اسی کے دین پہ ہوتا ہے اگر کوئی مشرق کے گھر میں پیدا ہو تو مشرق کے گھر میں مشرق ہی ہو جاتے ہیں مسلمان کے of advanced audio compressor please paide now sare kafiron ko halak kar de isliye ke ab inki aulaad jo hogi wo bhi kafir hogi wo koi musliman nahi hogi pata chala ke jab baap raah-e-raast se hat jaye to bete bhi khud ba khud raah-e-raast se hat jate hain aur kabhi aisa hota hai ke beta raah-e-raast se hat jaye to baap bete ki mohabbat mein giraftar ho kar ke baap bhi raah-e-raast se hat jata hai quran ایک بچے کو حضرت خزر نے قتل کر دیا حضرت موسیٰ علیہ نے پوچھا کہ اس بچے کو کیوں قتل کر دیا. تو حضرت خزر نے جواب دیا امال ہم نے اس بچے کو اس لیے قتل کر دیا کہ یہ بچہ سرکش تھا یہ بچہ کافر تھا اور ان کے والدین مسلمان تھے اور یہ جب بیٹا بے ایمان ہو تو باپ بھی کبھی بیٹے کی محبت میں گرفتار ہو کر کے بیٹے کے طریقے پہ چلنے لگتا ہے لہذا بیٹوں کو اولاد کو صحیح تربیت دے کر کے نیک بنانے کی ضرورت ہے جس گھر میں نیک اولاد ہوتی ہے اس کی برکتیں پورے معاشرے میں دیکھنے میں آتی ہے اسی لیے ہمارے انبیاء کرام اور بزرگان دین ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے کہ ربنا حبل من ازوا دینا وزر یاتینہ قرۃ آئین وجالنا بالمتقینہ امامہ کہ اے پروردگار حبلنا من ازواجنا, ہماری بیویوں کے ذریعے سے اور ہماری اولاد کے ذریعے سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا للمتقین اماما اور ہمیں کا امام بنا دے ہمیں صرف متقی نہیں بلکہ متقیوں کا امام بنا دے لوگ اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے متقی ہونے کی دعا کرتے ہیں اور متقی ہونے کی دعا کرنا دراصل ان کی محبت کی دلیل ہے ہر شخص یہ کہتا ہے کہ میں اپنے اولاد سے محبت کرتا ہوں لیکن صالحین اپنے اولاد سے کتنی محبت کرتے ہیں اور ہم اپنے اولاد سے کتنی محبت کرتے ہیں اسے بھی ملاحظہ کرے یہ جو دنیا ہے قیامت آنے تک کے لیے دنیا ہے ہماری زندگی جب تک ہے تب تک یہ دنیا ہے ہمارے جانے کے بعد ہر شخص قبر میں ہمارے جانے کے بعد سب ایک دوسرے سے ج... یعنی انتقال کے بعد سب ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے پھر اس کے بعد ملاقات ہو نہ ہو یہ کوئی نہیں جانتا قیامت میں سب حاضر ہوں گے لیکن کون کہا ہوگا یہ نہیں جانتا لیکن قرآن پاک کہتا ہے کہ جو لوگ متقی ہوتے ہیں وہ قیامت کے دن بھی باہم ملے ہوئے ہوں گے جو لوگ متقی ہوتے ہیں جو لوگ متقی ہوتے ہیں کہ الاخی اللہ و یوم اذن بعد ہم لباعدن عدوون اللہ المتقیل کہ آپ نے سارے کے سارے دوست دشمن ہو جائیں گے لیکن جو لوگ متقی ہوتے ہیں وہ قیامت کے دن بھی دوست ہی رہیں گے قیامت کے حوادثات بھی ان کی دوستی کو متاثر نہیں کر سکتے ہیں تو اب دیکھیے کہ صالحین اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے متقی ہونے کی دعا کیوں کرتے ہیں متقی ہونے کی دعا اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں اولاد سے اتنی محبت ہے اتنی محبت ہے کہ جس طریقے سے وہ دنیا میں اپنی اولاد کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں ان کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ جب قیامت کا میدان قائم ہو وہاں پر بھی ہماری اولاد ہمارے رہے اور جب ہم جنت میں جائے تو جنت میں بھی ہماری اولاد ہمارے ساتھ جائے ہماری بیویئر ہمارے ساتھ جائے ہمارا پورا خاندان ہمارے ساتھ جائے اسی لیے وہ دنیا میں اپنے اور آخرت میں بھی ساتھ رہنے کے لیے جنت میں بھی ساتھ رہنے کے لیے اپنی اولاد کو متفق بنانے کی کوشش کرتے ہیں یہ قرآن پاک کی روشنی میں کچھ باتیں تھیں جن کا تعلق تربیت اولاد سے تھا اولاد کتنی عظیم نعمت ہے اس کو ہر شخص جانتا ہے قرآن پاک میں اولاد کا جہاں ذکر ہے رب کائنات نے اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بتلایا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں ہے تو اللہ نے فرمایا حضرت مریم سے کہ کلی وشربی وقر کہ اے مریم کھاؤ پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو کھائیں گی کیا تو قرآن کہتا ہے وہ حسی علیہ کیخلتی تو ساقت عالیہ کی رتبن جنیا خجور کی ٹہنی کو حرکت دو جو خجور گرے گی ان خجوروں کو کھا لینا کھانے سے پیٹ بھر جائے گا پانی کہاں سے نیچے رب کائنات نے یا حضرت عیسیٰ کے قدموں کے نیچے رب کائنات نے پانی کا ایک چشمہ جاری کر دیا تھا تو پینے کا انتظام وہاں سے ہو جائے گا ذریعے سے اپنی قدرت کاملہ سے عطا فرمایا اولاد کو دیکھنے سے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے اسی طرح حضرت منصا علیہ السلام کا بھی ذکر ہے کہ قرآن کہتا ہے فردنا لکھے تقررہ کہ ہم نے حضرت, حضرت موسا علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ہم نے موسا کو ان کی ماں کے حوالے کر دیا ایک لمبا واقعہ ہے حضرت موسا اپنی ماں سے جدا ہو گئے تھے تو قرآن کہتا ہے تاکہ ماں جب اپنے بیٹے کو دیکھے تو بیٹے کو دیکھ کر کے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے تو یہ اولاد کہ جن کو دیکھ کر کے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے ان کے حوالے سے ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ لہلاکہ بالصلاۃ واستبر علیھا کہ تم اپنے اولاد کو نماز کا حکم دو اور اگر اولاد کو نماز کا حکم دینے کے سلسلے میں کوئی بھی تکلیف درپیش ہو تو اس تکلیف پہ تم صبر کرو ایک اور مقام پر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو قو انفسکم واہلیکم ناراً اے ایمان والو تم خود کو بھی جہنم کی آج سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آج سے بچاؤ اولاد سے ضرور محبت کرے لیکن وہ محبتوں کو شریعت کے ساچے میں ڈھال کر کے کرے اور شریعت کے ساچے میں محبت ڈھال کے کیسے کی جائے گی اس کو حدیث پاک کی روشنی میں ملاحظہ فرمائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم this file made by, by the of advanced of advanced Please, اللہ کی قسم اگر فاتمہ بنت محمد بھی چوری کر لے تو میں فاطمہ بنت محمد کا ہاتھ کاٹ دوں گا یعنی مجھے فاطمہ سے محبت ضرور ہے لیکن یہ محبت کبھی بھی شریعت کے حکم کو نافذ کرنے میں حائل نہیں ہو سکتی محبت اپنی جگہ پر ہے شریعت کا حکم اپنی جگہ پر ہے ہم محبت کے وقت محبت کریں گے اور جب شریعت کا حکم ہوگا تو ہم شریعت کے حکم کو نافذ کریں گے چاہے وہ فاطمہ پہ نہ حضرت فاطمہ پہ نافذ کرنا ہو یا کسی اور پہ نافذ کرنا ہو یہی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد سے محبت کریں ان کو نماز کا حکم دیں بھلائی کا حکوم اور یہ یاد رکھے کہ ان کی بھلائی میں ہماری بھلائی ہے اور اگر وہ بگڑ گئے تو اس کے ساتھ ہم بھی بگڑتے رہیں گے اور ہمارا پورا معاشرہ جبکہ ہم اپنی اولاد کو میں کامیاب مولا بیٹھے جو دریا کے حضور ایمان پر اٹھانا مولا